يا الله اشهد الله وحده لا شريك له الله حق <تصفيق> ولا تموتن الا وانتم قالوا من هذا وكذا ومختمنهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به الالغاز ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْدًا عَظِيمًا اما بعد فإن أصدق الحديث کتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی الله علیہ وسلم وشطر امور محتتاتها وكل محتتة بدعا وكل بدعا ضلالا وكل ضلالة اور و کی سنہ, کی اور بڑائی کے لائے وہ ذات ہے جس نے انسانیت کی اور کر کے, امت محمدیہ کی کے لیے نبی آخر آخری نبی محمد اللہ صلی اللہ علیہ پر جن کے ذمے اللہ تاریخ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم کی تربیت سونپی جس قوم کو کھانے کی کوئی تہذیب تھی نہ پہننے اور توڑنے کا کوئی طریقہ تھا ایسی قوم کہ معمولی سے معمولی باتوں پر آپس میں خون بہ جاتا تھا لڑائیاں ہوتی تھیں بات ایسے لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عالی نبی کو بھیجا جو امی تھے جاہر قوم تھی کچھ علم نہیں تھا کہا ہم نے بھیجا ایسے کے اندر اور چنا بھی تو انہی میں سے اور رسول بھی وہ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے امی کہا وہ شخص جن کو کچھ نہیں معلوم تھا پھر اللہ نے اپنی جانب سے تربیت کی ایک استاد کو بھیجا اور ان کی تربیت کے ذریعے اللہ نے اپنی رازمائی میں نبی کی تربیت کی اور پھر نبی کے ذریعے صحابہ کی تربیت کی کہاں نبی کا ایک کام تھا اللہ کی آیات سیکھے اور صحابہ تک پہنچائے ان کی تربیت کرے ان کا تصبیہ کرے ان کی ان کے پاس سے غلط باتیں غلط عقائد غلط نظریات کو دور کرے اور الحمدللہ ابھی دس سال کا عرصہ نہیں گزرا نبوت کے ابتدائی زمانے تھے تربیت ایسے کی کہ صحابہ نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے جان قربان کر دینا مناسب سمجھا گوارہ کیا لیکن لا الہ الا اللہ پہ کوئی نہیں آنے دیا یہ چند دنوں کی تربیت تھی جن کی تربیت نبیوں کے امام انسانوں کے امام رب کے محبوب روئے زمین کے سب سے بہتر شخص میں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے شاگردوں کا کیا عالم ہوگا بولو جن کے بارے میں, عرش میں عرش سے گواہی دی ہم سے راضی ہو گئے جن کے دل کی گواہی اللہ نے ارش بھیجی کہا ان کی رضا مندی ایسی ہے کہ ان کی رضا مندی کی وجہ سے ہم ان کو دنیا میں جنت کا فرمانت دیتے ہیں جن کے بارے میں ارس والے نے کہا کہ اب دنیا کی آنے والی جو بھی جماعت ہوگی جو بھی شخص ہوگا اب ضروری ہے کہ اس کے دین کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کے مطابق ہو نہیں تو اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا تم کہ صحابہ کرام کی جماعت سن لو اگر تمہارے جیسا لوگوں نے ایمان لایا وقت ہی ہدایت تب ہوگی اور اگر نہیں ایمان لایا تو بمراہی کی راہ پر ہوگا جن کے بارے میں اور جن کے عزمت کی نلیل عدمت کے علامت دیکھیے ابھی وہ قوم آئی نہیں تھی اللہ نے کو ان کا ذکر کیا ابھی وہ قوم آئی نہیں تھی اللہ رب اللہ علیم نے انجیل میں ان کی تعریف کر دی کہا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو صاحب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کلام میں بلاغت ہوتی ہے بطاحت ہوتی ہے کوئی بھی لفظ اللہ بے علی نم کرتا اللہ نے کہا تو عوام بھائی آبت میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اور اس صفت کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے اور مقصد مطلب یہ ہے کہ ایک قوم آئے گی جو صحابہ پر سوبت اور پوسان کرے گی کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمن تھے لیکن میں گواہی دیتا ہوں آرس والے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر شبت اور رحمت کرنے والے ہیں تم ان کی باتوں پر کام کرنا جن کے دل کی صفائی کی گواہی رب نے دیو آج جن کی حیثیت اسلامی تاریخ کو درکار آئے تو کوئی احتیاط نہیں رب نے سکھائی کہ کہو اے اللہ ایمان والے کے تعلق سے دن میں کوئی حسد کی ناخت مت بنانا ہمارا دل ان سب چیزوں سے پاک ہو جن کو رب نے وہ سکھائی جو دن رات اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے اس پر عمل کر کے اور اس کے متعلق رب کی جنت کو تلاش کرتے تھے ان کو کچھ لوگوں نے بہتان تلاشی کیوں کے اوپر اور جن کے ایمان اور ازمت کی گواہی نے آن میں جگہ بجہ دی جن کے عدمت کی گواہی رب نے اس طرح سے دی کافی ان کی حجوئی ان کے چہروں پر علامت ہوں گی نشانیاں ہوں گی سجدہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے توراہ بھیجی تو ان کا تذکرہ کر کے ان کی مثال بیان کی ہم نے اس سے پہلے انجیل بھیجا انجیل میں ہم نے ان کی مثال بیان کی اور انجیل میں کیسی مثال بیان کی کہ ایک پودا ہے جو اپنی کوپنی نکالتا ہے پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے بڑھتا ہے اب تناور درست ہو جاتا ہے جس کی شاعری آپ پتے تر و تازہ ہوتے ہیں ہم نے یہ نکالوایا آپ کی صحابہ کی انجیل میں اور جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب ایک بیج کو زمین میں گویا جاتا ہے تو پھر اس بیج سے جب درخت نکلتا ہے اور تراور درخت اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے پھل نکلتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے رب نے صحابہ کی مثال بیان کی کہ وہ وہ درخت ہوں گے جن کے ذریعے اسلام کا وہ ہوگا کہ جب اس کو دیکھے گا وہ جس نے اس بیچ کو لگایا ہے تو اس بیچ اس پھل کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں خوشی محسوس ہوگی اور حقیقت ایسا ہوا کہ آپ دنیا کی تاریخ کو ارد کر دیکھ لیں دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے صحابہ کے جیسی جا جاپشانی سے کام کیا میرے بھائیو یہ صحابہ کے کی جماعت ہے بعض لوگوں نے ہمارے بارے میں افواہیں اڑا رکھی ہیں غلط بیانیاں کی تو کبھی آگے بڑھ کے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور کبھی تھوڑا نیچے اترے اگر سن محسوس ہوئی تو تو کہا کہ ہم اکرام اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے ہم, ہم ان کے حرمت کو پاوان کرتے ہیں آج سنو اور اس پیغام کو اگر دل میں خوف بے خدا عقیدہ رکھا ہے کہ ہم صحابی رسول کے بارے میں کہتے ہیں وہ بات جو اللہ کے نبی نے کہی کاخل کہ نہیں جتنے لوگ آئیں گے اس روح زمین پر وقت بہتر وہ لوگ ہے جو صحابہ کی جماعت ہمارا عقیدہ وہ ہے ہم نے کہا کہ اب اس روے زمین پر اگر کوئی جماعت بے کر ہے اور تھی تو صحابہ کر کوئی نہیں تھی اور جب صحابہ کر کوئی جماعت بے گھر نہیں ہے تو پھر ہدایت رہنمائی قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ صحابہ کو چھوڑ کر حاصل نہیں کی جا سکتی ہم نے یہ نامہ لگایا ہم نے لوگ کہ تم دین میں اختلاف پیدا اس لیے کر رہے ہو اور سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے غلط عقائد کی دلیل کے لیے اپنے غلط نظریات کی دلیل کے لیے سہارا بنایا اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو ہم نے کہا اختلاف ختم کرو صحابہ کی سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے اختلاف ختم ہوگا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں بعد میں زبانی دعویٰ کرتے ہیں یہاں اگر ہم نے اس دعوے پر عمل بھی کر لیا تو ہماری چوداہٹ ختم ہو جائے گی تو اب شور کر دیا جب ہم نے کہا کہ صحابہ کے بہن کے اور سمجھ کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو شور مچا دیا کہ ہم عالموں کی عزت نہیں کرتے علماء کی توقیر نہیں کرتے ہم نے کہا کہ ہر ایک کی تعظیم ہے ہر ایک عزت کے لائق ہے لیکن جب بات صحابہ اور دوسرے علماء کی بات برابری میں آئے گی جب بات کو ہوگی آگے اور دوسرے کی تو ہم کو زیادہ سے زیادہ کسی کی عزت پہ آئے گی اور اختلاف کی بات کرتے ہو ہم نے زورنے کی اور اتحاد کی وہ بات کی تھی کہ جب اس پر تین قرون نے تین زمانے کے لوگوں نے عمل کیا ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا تھا میرے بھائی ہو غلط فہمیاں ہیں ہمارے تعلق سے ہم نے کہا کہ ہم نے صحابہ کو رضوام اجمعین کو وہ عزت دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دی ہم نے کہا کہ نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحیح کی ہے کہ میرے صحابی اس امت کے لیے امن کی چیز ہے اگر یہ چلے گئے تو اس امت پہ عذاب اور کتوں کا سلسلہ آئے گا پھر امنے کا کہ صحابہ امن سکون اطمینان راحت اور خیر صرف اور صرف صحابہ کی جماعت کے اندر منحصر ہے اگر تم امن چاہتے ہو خیر چاہتے ہو, ہو آؤ صحابہ کے مطابق چلے امن آ جائے نبی نے کہا کہ صحابہ امت کے لیے امن کی چیز ہے دلیل ہے ایک علامت ہے کہ اس کے مطابق چلو گے امن اور بھلائی کی راہ پر رہو گے رہوگے وہ خیر اناس ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو عام کیا تو ہم نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں جب کوئی بات کرے ان کے آپ سے اختلاف کی تو زبان کو خاموش رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوہرا دیا ہم نے اپنے گھر سے اپنے جیب سے کچھ نکال کے نہیں ہم نے بازار میں جا کر دین کا سودا نہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسی دکان نہیں ہے جہاں نئے نئے پتوے ہیں ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پاس کی ہے و و ہمارے پاس ان کی سمجھ ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سے معمول کہا تھا ہمارے پاس ان کی سمجھ ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی سب سے بہترین جماعت انبیاء کے پاس ہمارے پاس کوئی نیک چیز نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ جب صحابہ کی بات آئے تو خاموشی اختیار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے قوم سیکھوں رک جاؤ کچھ مت بولو اس لیے کہ صحابہ کا اختلاف ہم کون ہوتے ہیں اس, کے, اس کا فیصلہ کرنے والے اللہ کے حکم سے ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں اس میں ٹانگ لگانے والے جس نے ہم کو یہ اجازت دی کہ ان لوگوں کے تعلق سے اپنی زبان کھولے جن کی بہترین کی گواہی اور جن کے جنتی ہونے کی گواہی ہم والے نے دی ہو اور پھر حد تو یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کھولی تو کہاں کہ اللہ ایک اور بے کار روپر آتے ان کے اندر خرابی کی فلا خرابی کی کچھ نے اور آگے کر حضرت عمر رضی اللہ کو گالیاں دی کچھ نے اور آگے کر حضرت بکر کو گالیاں دی کچھ نے حضرت ابو قابل اعتماد رامی نہیں ہے کچھ نے ابو رضی اللہ عنہ پر کی. اور ہم سے یہ ہے کہ وفادار میں ہم پر اعتراض کرتے ہو جنہوں نے دنیا کو ایک ایک ساتھ کی عدبت کا طریقہ سکھایا ہے اس پر اعتراض کرتے ہو جس نے کہا کہ اگر شہادی کی بات آئے شہادی کا تذکرہ ہو ان کی غلطیوں کو بیان کیا جائے تو اپنی زبان کو خاموش رکھو جس نے بات وہ کہی جو نبی نے کہی میرے بھائی چند ایک واقعات بیان کروں گا ہم ان لوگوں کے متعلق ذرا سا غور کریں گے ان واقعات کی روشنی میں جنہوں نے صحابہ کے اوپر تان تشنی کیا اور پھر میں بتاؤں گا آخر میں کچھ باتیں جو آج بہت زیادہ کچھ رہی ہیں اور لوگوں میں بہت شور مچا رہی ہیں یہ ابو باکر رضی اللہ دنو ہیں مشرقین مکہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے الحاق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلایا کہ آئیے نکل کے ہم انہیں دین کی دعوت دیکھے نکلے اور جب توحید کی دعوت دی تو پوری قوم نے مل اتنا مارا اتنا مارا کہتے ہیں کہ ان کو کپڑے میں اٹھا کر ان کے گھر لے گیا لے جایا گیا اور اب لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی موت کی خبر آئے <coughs> ابھی لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس شام میں ذرا سا افاقہ ہوا تو ان کی ماں کو لوگوں نے تمبی کی کہ اس کو ذرا کھلا پلا دینا آپ نکل گئے ماں نے کہا بیٹا ذرا کچھ کھا لو کہا جاؤ آپ نبی کے بارے میں خبر لے کر آؤ کہ ان کی کیا کیفیت ہے میں اللہ کی قدر کھا کر کہتا ہوں کہ تب تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک مجھے نبی کے بارے میں نہیں بتایا جائے کہاں برات ہوئی تھوڑی جب لوگوں کا چلنا پھرنا راستے پہ کم ہوا تو نکلی امی جمیل بتل الخطاب کے پاس گئی ان کو لے کر آئی پھر انہوں نے جب خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں محفوظ ہے حضرت عمو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں ان کے پاس جا کر ہی کچھ کروں گا ان کے بغیر نہیں رہ سکتا تو دو عورتوں کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر آپ گئے اٹھنے کی کیفیت نہیں چلنے کی سکت نہیں کی. لیکن کام پر ہاتھ رکھ کر گئے اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نبی نے جب یہ ہاتھ دیکھا تو رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں مجھے زیادہ چوٹے نہیں آئی ہے بس اس چہرے پر چند چوٹے لگی وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جب نہیں کہاں ہم نکل کے نماز پڑھتے گئے ایک سب میں ہمدا دوسرے سب میں عمر مکہ نے دیکھا دیکھتے ہی گئی خواب سے کسی نے کچھ نہیں کہا وہ عمر تھے کہ جن کے قدموں کی آٹ سے کمپار کے بڑے بڑے سردار کے دل رات جاتے تھے اور جب کوئی راستہ چلتے تو شیطان خوف سے راستہ چھوڑ دیتا کہ عمر اساب سے یہ وہ عمر تھے جن کو نبی نے کہا تھا کہ یہاں اور باطل کے درمیان پٹ کرنے والا ہے اور اس سے آگے بڑھیے حضرت عثمان ابن اتنے افمان تبوک کا موقع ہے مسلمانوں کے پاس مان نہیں ہے جنگ کی نوبت آ گئی ایک پورا قابلہ آیا تھا تجارت کا پورا سامان تھا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اللہ کی راہ میں قربان دیکھا پھر بھی کٹ رہا ہے دیتے گئے دیتے گئے یہاں تک کہ تین سو اونٹ اور ایک سو نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے اور اس کے علاوہ سونا اور چاندی بھی دیا نبی نے دیکھا تو کہا کہ اب آج کے بعد اسمان نے جو بھی عمل کیا اس کو کوئی اتسا نہیں ہوگا یہ وہ صحابہ تھے کہ اپنا مان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فخر محسوس کرتے تھے اور ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوف محسوس کرتے ہیں بخارت کا اور آگے بڑھئے تھوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بار صرف حکم دیا جانتے تھے کہ دشمن قتل میں لگے ہوئے ہیں کہاں سو جاؤ میرے بستر پر علم ہونے کے باوجود بھی کہ دشمن قتل کے لیے راستہ دینے ہوا ہے باوجود اس کے نبی کے حکم کی تعمیل میں سو گئے ابن ابو ابوان اس کو پکڑ کے جب لائے تو مکے سے باہر لے گئے قتل کے ہی کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تمہاری یہ خواہش ہے یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری اس جگہ پر محمد ہوتے اور تم اپنے اہل اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ ہوتے کہا صحابہ کا ایمان دیکھیے کہا کہ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہیں میں یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ ان کو ان کی اس جگہ پر ایک کانٹا چھپے تم کہتے ہو کہ ختلو میری جگہ پر ایسی ہزار و جان نبی پر قربان ہو جائے تو ابو سفیان نے سن کر کہا دشمن تھا کہ میں نے دنیا گھوما میں دنیا گھوما بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن محمد کے ساتھ جیسا محمد سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا یہ کی محبت اور آگے بڑھیے نبی نے کہا سب کا کرو پال جمع کرو عمر اپنا آدھا مان لائے ابو بکر اپنا پورا مال لے کر آئے کہا ہے اللہ کے رسول رسولہ گھر میں صرف آپ اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ وہ صحابہ تھے اور آگے بڑھیے ابھی صحابہ کی قربانیاں یہ بڑے صحابی تھے بدل کا مقام ہے حضرت عبد الرحمان کہ میرے دائیں بائیں دو بچہ تھا چھوٹا چھوٹا کہاں ایک دوسرے سے جھپا کر کان میں کہہ رہا ہے کہ چچا ذرا آپ جہل کے بارے میں بتائیے کون ہے کہاں کیا کرو گے کہاں سنا ہے میں نے کبھی کو کیا کرتا ہے آج یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا دوسرے نے کام میں کہا کہ چچا ذرا اچھے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کرو گے کہا سنا گالیاں یہ وہ صحابی تھے کہ جب سنا کے کسی نے نبی کے بارے میں پورا کہا ہے تو کہا اللہ کی قسم یا تو آج میں زندہ رہوں گا یا آج وہ زندہ رہے چھوٹے صاحبی ایمانی تربیت دیکھیے آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری زبان سے دعوے بہت نے کیے بات جوائی کرنے کی تو سب تو بک کر پیچھے ہٹ گئے کوئی آگے نہیں آیا آپ اور ہجر کا وقت ہے پیاس سے پورا حال ہے پیارا آیا حضرت پیجیے مجھے وہ صحابی ہوتے صاحب وہ ہوتے کہ جب میں داخل ہونے کی بات آئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں جاتا ہوں اگر کوئی کیڑا مکوڑا کوئی صاف ہوا تو پہلے مجھے کاٹے گا آپ بچے نہیں کہا جتنا سوراخ تھا کر دیا ایک بچ گیا تو آپ نے اےڑی رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ساپ نے ڈس لیا زہر کی شدت برداشت تھی لیکن جب شدت پڑ گئی تو آنکھوں سے آنسو آنکھ جاری ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے کہا کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں بس نے ڈس لیا ہے. یہ وہ تھے اور ان کا ایمان تھا اور تو اور میں چل ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کی محبت اور ان کے ادبت دیکھیے صحابہ کے دلوں میں اب وہ ساری کہتے ہیں کہ ہم پہلے نبی کے لیے کھانا لیتے تھے اور جب کھانا واپس آتا تو تلاش کرتے کہ آپ کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہم وہاں سے اٹھا کے کھاتے تھے کہ میں میری نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں قابل تعظیم کوئی بھی نہیں اس کے باوجود ان کی جلالت تھی عدمت تھی کہ میں نے انہیں کبھی آنکھ بھر کے نگاہیں بھر کے کبھی ان کے چہرے کو نہیں دیا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات ہوئی حضرت بلاج نے آزان دینا چھوڑ دیا پھر جب لوگوں نے اترار کیا براج آزان دو نہیں دے سکتا بہت اسلام کیا دی. جب پہنچے وقت تھا کہ جب ہم ایک بار پہنچتے تو نبی کے چہرے کو دیکھتے کے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی آج دیکھا وہ چہرہ موجود نہیں تھا تو رونے لگے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے اتنا رویا صاحب سب سے آپ میں رونے لگے یہ کہ جن کو نبی کا چہرہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی اور نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے تو وحشت لگتی تھی حضرت عوام کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر ایک چیز نہیں دیکھتا تو مجھے دل میں وحشت لگتی میں پریشان رہتا تھا یہاں تک کہ نبی کے چہرے کو دیکھ اور ان پر اس جماعت پر اور ایسے لوگوں پر لوگوں نے اعتراض کیا گالیاں کی بہتان تلاشی کی اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں لوگوں نے نوج بلا یہ کہا کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے جنہوں نے زندگی کے جینے کا مقصد بنا لیا تھا کہ دین کی نشر و اشاد کرنا ہے یا پھر اللہ کی راہ پر چلے جانا ختم ہو جانا ہے ان کے بارے میں لوگوں نے غلط بیانی کی میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں ان اللہ بیان کی جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ربت العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت ان کا مقام ان کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں کرے اور اللہ اور عب العالمی سے ہے کہ ان لوگوں کو توفیق دے جنہوں نے صحابہ کی عدمت پر ڈاکے ڈھالنے کی کوشش کی ہے